تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبه في جنات عد ذلك الفوز العظيم نسر ملا وریشیل می سداحی سدری و یسی امری وحل ملسانی اللہ مربنا رشدنا وزنا شروع اللہ حکم واح وارین با تل با کل سنچ نام اللہ وفقنا لما تو اللہ فکنا جاہد فیصل اللہ عمر رب العالمین سورہ صف کے دوسرے روکو کی پہلی چار آیات کے بارے میں یہ بات گزشتہ نشست میں بیان کی جا چکی ہے کہ ان میں دعوت جہاد ہے نہایت پرزور انداز میں للکار کے انداز میں اہل ایمان کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا کویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر اس راستے کو نہیں اپناؤ گے یہ تجارت نہیں اختیار کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارہ پانے کی امید امیدیں ماحوم ہیں وہ راستہ کیا ہے وہ تجارت کون سی ہے تو منون بلّہ و ہی ایمان لاؤ یا ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی وہ ایمان جو یقین والا ایمان ہو جس میں سم لم یرتابو والی کیفیت موجود ہو شکو کو شبہات کے کانٹے چوبے ہوئے نہ ہو وہ تصدیق بالقلب ایک یقین قلبی کی صورت اختیار کر چکے وہ تجاہد الفی سبی اللہ بم وال تم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جادیں بھی خیر النقم انکم تم کا یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو جہاں تک جہاد کا مفہوم لغوی معنی اس کے مراحل مراتب اس کے درجات اس کا تعلق ہے اس پر ایک مفصل کتاب ہو چکا ہے سورہ خجرات میں بھی یہ لفظ آ چکا تھا اس کے بعد وجاہد فلاہ حب حقا جہادی سورہ حج کے آخری رکو کے ضمن میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے لہذا یہاں آپ کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے البتہ یہ کہ جلدی سے چند چیزیں ذہن میں مستحبل کر لیں اور یہ چیزیں آج میں نے دیکھا کہ وہ جو مجبوہ ہے ہمارا منتخب نصاب کتابی شکل میں اس میں یہ چیزیں صرف ایک پیرے میں بہت ہی جامعیت کے ساتھ دے دی گئی ہیں ہر طالب علم جو ہے پرانے مجید کا جو اس کا بھی ارادہ رکھتا ہو کہ خیر حکومت ٹالمل قرآن وہ قرآن کی جو بات سیکھے گا اسے آگے سکھائے گا جو سمجھے گا اسے سمجھائے گا بھی اس کے لیے نہایت مفید ہے وہ ایک پیرا جو ہے وہ تو گویا کہ حفظ ہو جانا چاہیے اس کا مادہ کیا ہے جہد جہد کے معنی ہر شب جانتا ہے کوشش کسی بھی مقصد کے لیے انسان اپنی محنت صرف کرتا ہے کوشش کرتا ہے یہ جہد ہے لیکن جہاد یا مجاہدہ یہ باب مفال ہے باب مفالہ کے خواص میں سے اس میں مشارکت بھی ہے مقابلہ بھی ہے مبالغہ بھی ہے یہ اوساف جمع ہو جاتے ہیں اضافی طور پر یعنی جوہد کا جوہد سے مقابلہ جوہد کا جوہد کے سامنے آ جانا اور پنجہ آزمائی کرنا گویا کہ یہاں اب کوشش کی بجائے صحیح لفظ ہوگا وہاں مطلوعہ کتاب میں کشمکش کا لفظ ہے یہ اردو میں غلط عام کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کشمکش حقیقت میں کشمکش کا فارسی زبان میں مفہوم بالکل دوسرا ہے یہ تو گو مگو کی کیفیت ہے کشمکش کھینچو نہ کھینچو یہ گو مگو کی کیفیت ہے اصل لفظ جو فارسی کا وہ کشاک ہے کھینچنا کشاک خسو دریا ہے دیونی کوثر الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے یہ الجھنا جو ہے گرپل کرنا ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہونا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا پنج آزمائی کرنا زور آزمائی کرنا مقابلہ کرنا کشاکش ہے جیسے کہ کشی ہو رہی ہے ادھر سے وہ کھینچ رہے ہیں ادھر سے یہ کھینچ رہے ہیں یہ ہے اصل میں لفظ جو جہاد اور مجاہدے کا اصل مفہوم یعنی اب اس کا جہاد سے مجاہدہ جب بنا ہے تو مفہوم کیا ہو گیا کہ وہ یک طرفہ ایک کوشش ہے آپ اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں ایک یہ کہ جو اس مقصد کے راستے میں موانے ہیں جو اس کے مخالفین ہیں جو اس کے راستے کے رکاوٹیں ہیں یا رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ان کا مقابلہ کر کے ان سے کشاکش کر کے ان سے پنجہ آزمائی کر کے ان سے زور آزمائی کر کے ان رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھنا یہ گویا کہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے ایک صرف مسبت اور طرفہ معاملہ ہے کوشش اور یہ کشاکش جو ہے یہ جو بھی اس کے راستے میں مخالف ہے مزاحم ہے جو راستہ روک رہا ہے جو بھی قوت ہے اس کے ساتھ زور آزمائی کر کے اور اس کو ہٹا کر اس کے موانے جو ہے ان کو راستے سے دور کرتے ہوئے اپنے منزل کی طرف پیش قدمی کرنا یہ جہاد ہے اب جہاد کے ساتھ ظاہر بات ہے کوئی مقصد ہونا چاہیے تو وہ فی سبیل کے نفس سے اس مقصد کا تعین ہوتا ہے جہاد فی سبیل الوطن جہاد فی سبیل النفس جہاد فی سبیل الاشتراکیہ جہاد فی سبیل شرک جہاد فی سبیل الطاغوت جہاد فی سبیل الباطل اور جہاد فی سبیل الحق جہاد فی سبیل الحید جہاد فی سبیل الاسلام جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد یعنی جو بھی اللہ کے دشمن ہے اللہ کے دین کا راستہ روکنے والے ہیں ان سے کشاکش کر کے پنجہ آزمائی کر کے نبرد آزمائی کر کے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و جہد کرنا ظاہر بات ہے یہ جد جدوجہد دو ہی شکلوں میں ہوتی ہے انسان کے پاس ہے کیا ہمیں اللہ نے کچھ محنت کچھ صلاحیت کی... نہیں ہے کام کرنے کی کچھ صلاحیتیں ہے طاقت ہے توانائیاں ہیں یہ ہے ہماری جان جان کپتی ہے یا پھر جو مالی وسائل ہیں مال اور جان یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں تیسری چیز وہ ہے کہ جس کو ہم وقت کہتے ہیں یہ وقت بھی در حقیقت ایک طرح سے مال ہے ٹائم از منی یہ آج کی جو ایک عام پرابلم ہے یہ صحیح ہے کہ آپ اس پیسے کے ذریعے سے لوگوں کا وقت خرید سکتے ہیں اور وقت کے ذریعے سے پیسہ کما سکتے ہیں اس اعتبار سے وقت کو تو گویا کہ آپ اس کیپٹل کے اندر ہی شامل کیجیے تو یا انسان کے پاس ذہانت فکانت صلاحیت اور اس کی اوت اس کے اندر جو توانائیاں ہیں جو قوتیں ہیں خواب ہیں اس کے ان اور ان کے ساتھ جو بھی مالی وسائل ہیں ان کو وہ کھپاتا ہے کسی بھی مقصد کے اندر. اس سے اگلی بات صرف یہ کہ جہاد کا نفس مجرت آئے گا تو اس میں نفس کے خلاف جہاد بھی شامل ہو جائے گا جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل سے اس خطاب میں بات واضح ہو چکی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے اونچا گیا آپ سے ایل جہاد افضل یا رسول اللہ تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا ہم تو نفسہ اللہ اپنے نفس سے جہاد کرو اسے اللہ کا متی بنا۔ اس لیے کہ نفس سے ماں ہم کم تر فر اون نیس لیکن ارا اون ایرا اون یہ بھی اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے اور یہ ان نفس اللہ مارا تم بسو یہ تمہیں بری ہی کا راستہ سجھاتا ہے برائی ہی کا حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو اس کو جھکاؤ اللہ کے سامنے اس کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دو اللہ کے سامنے لیکن جب آتا ہے جہاد فی سبیل اللہ تو اس کے دو ہی مفہوم ہے اللہ کی راہ میں جہاد اس میں یا تو دعوت و تبلیغ یہ دعوت و تبلیغ اصل میں کیا ہے یہ نظریاتی تصادم ہے ظاہر بات ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے ایمان اللہ پر آپ کو یقین ہے ایمان حاصل ہے رسالت نبوت آخرت اللہ کا دین یہ ایک, ایک نظریات ہے جو آپ کے پاس ہے تو خلا نہیں ہے کچھ اور نظریات بھی تو موجود ہیں کچھ اور فلسفے بھی تو موجود ہیں کچھ اور عقائد بھی تو موجود ہیں عقائد باطلا فلسفے ہیں غلط نظریات ہیں باطل تو جب تک کہ ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے نظریے کی بالا دستی ثابت نہیں کر دیں گے جب تک کہ مقابل کے نظریات کو آپ شکست نہیں دے دیں گے اللہ کے دین کا بول بالا کیسے ہو جائے گا یہ ہے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اسی لیے سب سے اونچا جو مرحلہ ہے دعوت کا ادو الہ سبیل ابھی کا میرے حکم بائی وسٹم حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ آپ اس دین کو اور دین کے نظریات کو دلائی کے ساتھ براہیم کے ساتھ مبرہن کریں مدلل کریں ثابت کریں احقاق حق ابتال باطل کریں علمی سطح پر یہاں سے بات شروع ہوگی دعوت و تمریر کے یہ مراحل ہے اور پھر یہ کہ باطل قوتوں اور باطل نظام کے خلاف جب جدوجہد ہوگی یہ ہے پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل اور اس کی بھی سب سے اونچی منزل جو ہے پیسو رجسٹنس اور ایکٹو رجسٹنس سے گزر کر وہ پھر آم کانفلکٹ فی سبیل اللہ اب میں نے اپنی اس تقریر میں نو برحلے قرار دیے تھے تین بڑے بڑے برحلے ہیں اور ہر ایک کے اندر تین تین حصے ہیں نفس کے خلاف جہاد اس کے بھی دو اور اضافی پہلو ہے شیطان لعین کے خلاف جہاد اور بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشر اور دباؤ ان کے خلاف جہاد تین جہاد کریں گے تب خود اللہ کے بندے بن سکیں گے جیسے کہ اللہ کی بندگی کا حق ہے پھر اسی طریقے سے باطل نظریات اور غلط عقائد کی نفی کرنا دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس کے بھی تین لیولس ہیں بالحکمت ولموزت الحسنہ اور جدال بلحسنا بل لطیح آسن یہ تین مرحلے ہیں پھر اس کے اوپر جب دین کے غلبے کی جد و جہد ہوگی گویا کے بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی جد و جہد ہوگی تو پیسو رجسٹنس پہلا مرحلہ یہ ہوگا ہر ظلم اور تشدد اور پروسیکوشن کو برداشت کرو جوابی کاروائی نہ کرو جو کہ بارہ برس تک مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آف دی دے رہا جو پروسیکوشن آئے جھیل و صبر کرو چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں چاہے تمہیں جان سے مار دیا جائے چاہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ اس میں روح یاد فین موعدکم اندر گھاٹے گی کون سی بات ہے ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہاری آنکھ کھل جائے گی یا لتا قومی عالمون بما غفر علی ربی وجال من المکرمین جب اس بندہ مومن کو قتل کر دیا اس کی قوم نے ادھر اس کی آنکھ بند ہوئی ہے اس عالم سے عالم دنیا سے ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا ہے یا لتا قومی عالمون بما غفر علی ربی وجال من المکرمین کاش کے میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے میرا کتنا اعزاز اور اکرام فرمایا ہے اور جو کچھ مجھے اب یہاں فوری طور پر حاصل ہو گیا ہے تو یہ ناکامی تو نہیں ہے تو کامیابی شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ بالغ غنیمت کشور کشمر کشائی لیکن یہ کہ اس سے بعد اگلا مرحلہ بھی آتا ہے جب طاقت کافی ہو اب چیلنج کرو اقدام کرو آگے بڑھو ایکٹو بزنس اور اس کا پھر آخری مرحلہ کتال نقد جان ہتھیلی پر رکھو اب ٹکراؤ فزیکل ٹکراؤ ہوگا باقاعدہ اب تصادم ہوگا اب جانیں جو ہے وہ دینی ہوگی تو یہ ہے جہاد کے وہ سارے مراحل تو یہاں پہ ایک ہی اصطلاح ان سب کو سمبھو گیا اہل ایمان اگر چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارا پانا تو یہ لازم ہے طرز عمل تمہیں اختیار کرنا ہوگا ایمان حقیقی کی تحصیل کہ دل میں شکو کو شمات باقی نہ رہے تو مین اب و رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد اور کھپا دینا اس میں اپنے اموال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی خیر الکم ان تم تالمون یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہی بہتر ہے اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تالمون سے یہاں مراد کیا ہے ان کنتم تعلمون الحقائق حقائق ایک ہے علم ظاہر اس کے اعتبار سے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے لیکن اگر حقیقت کا تمہیں علم ہے حقیقت نفس امڑی وہی بات کہ جیسے کہ سورہ روم کی آیت نمبر سات میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں یا علوم ظاہر من الحیات دنیا وہ آخرت ہوں غاتلون یہ لوگ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں حیات دنیاوی کی بھی اصل حقیقت ان کے سامنے نہیں ہے اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہیں ہی بہت پیاری آیت یاد عمولہ ظاہر حیاتی دنیا وہل آخرت ہوں غافل ہو یہ ہم کی جو تکرار آئی ہے وہ ہے کہ آخرت سے تو اگر غافل ہیں ہی آخر ایک آخرت کی طرف تو سرے سے کوئی دھیان ہے ہی نہیں یہ دنیا کی زندگی کا بھی صرف ظاہری ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اس کی بھی اگر حقیقت منکشف ہو جائے جیسے کہ حضور کی وہ دعا معصورا جو آتی ہے اللہ ارے نہیں حقیقت الشیائے کمایا ہے اللہ مجھے حقیقت دکھا اشیاء کی اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شہ کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو شہ کی حقیقت کو دیکھنا اصل میں ہے تو اگر تو تم حقیقت کو اس سے واقف ہو تو یہ تمہارے لیے گاٹے کا سودا دے بصورت دیگر یہ گھاٹے کا سودا ہے گاٹے کا سودا کیوں ہے نوٹ کی دے کہ یہاں جو تم سے مانگا جا رہا ہے وہ نقد ہے اور جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ادھار ہے اپنا سب کچھ دے دو اس دنیا میں لوگ آخ رکھ لو یہ تو گھاٹے کا سودا ہے دنیا کا تو جو آپ کو معلوم ہے ضرب المسال تو یہی ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار نقد لو چاہے نو ہی مل رہے ہوں ادھار میں تیرا بھی ملتے ہو تو کچھ پتا نہیں کہ وہ تیرا کہ تیرا مارے جائیں نو بھی نہ یہ جو اندیشہ رہتا ہے نقل میں اندیشہ نہیں ہے آپ نے مبادلہ کیا ایک شہ دی دوسری شہ لے لی اب اس میں کوئی چنکا نہیں کوئی کوئی خلش نہیں کوئی فکر نہیں کوئی تشویش نہیں ادھار میں تو تشویش ہوتی ہو سکتا ہے رقم بالکل ماری جائے یہ تشویش جو ہے جس کو انگریزی میں بھی آپ نے بہت ابتدائی سکول کے زمانے میں یاد کیے ہوں گے یہ معاوضے اور ضرب الحمان اے برڈ ہینڈ از ورڈ ٹو ان دی بش ہاتھ کے اندر ایک پرندہ ہے تو وہ جو جھاڑیوں میں دو ہے کتنے ہیں ان سے یہ بہتر ہے تمہارے ہاتھ میں حمزے میں اس اعتبار سے یہاں پر جو ذالکم خیر القم کہا گیا ہے اس میں بڑی مانویت ہے کہ بظاہر تو یہ گھاٹے کا سونا ہے تن مندن دھن لگا دو جان بھی لگا دو مال بھی کھپا دو یہاں تک کہ نقد جان جو ہے اللہ کے راستے میں نثار کر دو لیکن وعدہ آخرت کا ہے جنت جو ہے آخرت میں ملے گی خیر القم الکم کنتم ابور اس اعتبار سے ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس کی جو شرح ہے وہ آگے کی دو آیات میں آ رہی ہے خیر القم سے مراد کیا ہے اس پر تو ہم بعد میں جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی بھی ایک مثال دوسری آیت سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 111 اس پر نظر ڈال لیجئے کہ یہ ادھار اور نقد کا کتنا فرق ہے یہ آیت نمبر 111 میں یہ بات بہت واضح ہوتی ہے ایک تقابل کیجئے یہاں یہ تھا کہ کیا تمہیں تجارت بتائی جائے جو تمہیں اداب علیم سے چھٹکارا دل دے اس آیت میں شروع ہو رہی یہ بات ان اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اور یہاں دیکھیے یہ مقام عام طور پر جہاد کا لفظ قرآن میں آتا ہے مال مقدم ہوتا ہے جان بعد میں آتی ہے جاہدو فی سبھی للہ بے اموالحم وان فوسکم ان نمل مومن الزین احمد رسول عہ سم الب عر تابو و جاہدو بے اموالحم وان فوسم فی سبھی للہ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے کہ جان پہلے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جہاد کی جو بدل ترین منزل ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کتال میں تو اصل جو ہے وہ آنکھ جو آتی ہے وہ جان پر آتی ہے وہ جو رسک لے, لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے وہ جان کا رسک اس لیے یہاں پر لائے نفس کو پہلے ان اللہ اشترام انفسم وام وا لہم بے اللہ نے اہل ایمان سے خرید لیے ہی ہیں ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی اس لیے کہ ان کے لیے ہے جنت یعنی اس کی قیمت جنت ہے وہ جنت ظاہر بات ہے اس دنیا میں نہیں ملتی وہ جنت تو آخرت میں ملے گی بڑھنے کے بعد ہے یہ سودا ادھار کا ہے سب کچھ جان مال سب کچھ یہاں دے دو نقد اور جو اس کی قیمت اللہ تمہیں دے گا وہ جنت ہے وہ حاصلت میں ملے گی یو دیکھیے وہ لفظ آ گیا کیونکہ یہاں قتال کی بات ہو رہی ہے یو فی سبیل اللہ فیقتلون و یق وہ کتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں ظاہر بات ہے کہ غزبۂ غزوہ غزبہ بدر میں نمعلوم کتنوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واسل جہنم کیا جن میں سب سے پہلے اتباع ابن ربیہ تھا لیکن یہ کہ غزوہ ہود میں خود آپ شہید ہو گئے ف و یق تلون یکطرفہ یک نہیں ہے کوئی اللہ نے زمانت نہیں دیے آؤ اللہ کی راہ میں میری راہ میں جنگ کرو تمہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی نہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں اب آ رہا ہے اصل وہ مضمون کہ وہ جو چنتا ہوتی ہے جسے میں نے چنتا کہا تشویش کہ یہ نقد کا معاملہ نہیں ہے ادھار کا ہے کس طریقے سے اس تشویش کو یہاں رفع کرنے کے لیے دل جوئی کا افاق و تفیم کا کیا کیا اسلوب اختیار کیا اس آئٹ میں وعدن علیہ ہے دیکھو یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے اور سچا ہے کہیں تمہیں شکل ہو جائے کچھ پتا نہیں کہ جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی اور جنت جو ماں سے بادل موت ہے بھی کہ نہیں ہے یہاں کا تو سب کچھ اب دے دیں اور پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے اگر ریب موجود ہے تو یہ کاروبار آپ کر ہی نہیں سکتے اسی لیے سمن امیر تابو وہ ریب جو ہے وہ تو شرط لازم ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے تبھی تو آدمی جانو مال کھپائے گا اللہ کی راہ میں تو وعدن علیہ حقا یہ ذمے ہے آلہ کا جو ہر جا رہے وہ آتا ذمہ داری کے لیے وعدن علیہ حقا کہ تو رات یہ وعدہ جو ہے تورات میں اللہ نے کیا انجیل میں کیا قرآن میں کیا اتنا مقرر وعدہ اتنا مسک وعدہ اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تین دفعہ کسی بات کا کہا جانا جو ہے وہ گویا کے وسوخ کے لیے وہ آخری درجہ ہے تو تین مرتبہ دوہرا دیا وادن اللہ حقاً فکرا کے ول آگے چلیے وہ من اوفا بے آدھی مغ آخری انداز ہے ذرا سا بھی ایمان اگر دل میں ہے کچھ چنگاری بھی ہے اگر یہ قطرہ خوں اگر مشتے پرے داری ایمان کی اگر کوئی رمق ہے تو یہاں آ کر آدمی جو ہے وہ فوراً اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جائے گی ومن اوفا بے ہی من اللہ اللہ پر کوئی ایمان ہے یا نہیں اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے پھر یہ تشویش کیوں پھر تمہارا دل ٹوک کیوں نہیں رہا پھر یہ یقین کے ساتھ جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے چونی پیشکش نہیں پیش کر رہے وادن لے حقن فتورات ول انجیلے ول قرآن و من آفا بیا دن اللہ فسٹم شیرو میں کو تو خوشیاں مناؤ یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات یہ ہے اگر تو یہ سودا کر کے انشراح ہو رہا ہے خوشی اور مسلط اللہ نے توفیق دی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادالا ہوا مال دے دیا اسی کا دیا ہوا تھا حضرت عبو بکر نے لا کر سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر پیش کر دیا پھر انشرا ہو اگر وہ یقین والا ایمان نہیں ہے تو پھر انقباز ہو جائے گا یہ کیا کر بیٹھا میں یہ جذبات کی رو میں آ کر میں بہ گیا اور میں نے اپنا سب کچھ دے دیا ایک تو گویا کہ رد عمل طبیعت پر آئے گا اور اگر ایمان ہے تو استبشار پیدا ہوگا بشارت خوشیاں مناؤ انشرا ہوگا امبساط کی کیفیت ہوگی فسٹم شروع میں بہ اڑے بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے اور یہاں پر یہ مبایات کا لفظ آ گیا ہے بیع بھی آ تجارت بیع اشترا بیع و شرہ کا لفظ جو ہے عام مستعمل ہے اور یہ مبایات جو ہے بایات بھی ہے یہ جو ہے یہاں سے دو, دو فریقوں کے مابین جب بیع کا معاملہ ہو جاتا ہے یہ مبایات ہے اور یہی بیعت کا لفظ ہے کہ جو پھر جو تنظیم قائم ہوتی ہے اسلامی انقلاب کے لیے اور اقامت دین کی جد و کے لیے اس کے لیے احساس یہی بیگ کا لفظ ہے اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس سے آگے چل کر تو یہ جو تم نے بیگ کا سودا کیا اللہ کے ساتھ خوشیاں مناؤ اس سے بہتر تو کوئی بے ہو ہی نہیں سکتی وضاح کا حولفوز العظیم اور یہی در حقیقت بہت بڑی کامیابی ہے اللہ تعالی ہمیں یہ بیع و شرح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آگے اگلی دو آیات جو ہیں یہ زالکم خیر لکم کی در حقیقت یہ اس کی اپشرا ہو رہی ہے یہ خیر جو ہے بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر نوٹ کیجئے وہ خیر کیا ہے یغفر لکم ذنوبکم تمہارے لیے تمہارے گنا تمہاری کوتاہیاں تقسیریں معاف فرما دے گا بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہ نمبر دو یہ تو منفی پہلو ہوا مغفرت مثبت کیا ہے وہ یدھ